یا نور رمضان المبارک شریف کی نویں شب کی برکتیں الحمد ہمیں حاصل ہیں اور خوش نصیب ان برکتوں کو لوٹنے کا سامان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہم بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی خوب خوب رمضان المبارک کی مبارکسوں سے رحمتوں اور برکتوں کے جام بھر بھر کے پینے کی رحمتوں کی بارش میں نہانے کی کافی کے رفیق عطا فرمائے پاکستان میں سن چودہ سو پینتیس سے نے ہجری کی نویں شب ہے مبارک اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا کے مختلف خطوں میں ہیں وہاں پر ڈیٹ الگ ہو سکتی ہے مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے مدنی مذاکرے کی تیاریوں کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں جب سے مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کرنا شروع کیا ہے تو ہمیں الحمد للہ نگران شعرا مرکزی میں دعوت اسلامی جو مرکزی مجلس شورہ ہے اس کے نگران مولانا محمد عمران اطاری مداض اللہ العالی کے بھی ملفوظات سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے مفتی صاحب کے جواب بھی ہم جو آپ سوال بھیجتے ہیں بذریعہ کال تو سنت سند مفتی صاحب ہمیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور بزرگان دین کے تذکروں سے بھی برکتیں ملتی ہیں کسی دینی کتاب کو پڑھنے کی بھی رغبت دلائی جاتی ہے تو یوں الحمد للہ رنگائے رنگ مدنی پھولوں سے سجا یہ مہکتا گلدستہ اور پھر مدنی مذاکرے سے جی یوں جا ملتا ہے اور امیر اہل سنت کی زیارت کے ساتھ ساتھ آن گوئنگ ڈسکشن میں جو بھی بات چل رہی ہوتی ہے فل بدی جو امیر اہل سنت کے حکمت برے مدنی پھول ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں میسر ہو جاتے ہیں چلیے آج آپ کی خدمت میں ایک فرمان حضرت سیدنا بن صدیق اکبر عبداللہ کا پیش کرنے کی سادت حاصل کرتا ہوں اور بہت ہی دلچسپ قسم کا فرمان ہے جب آغاز ہوگا تو آگے جا کر انشاءاللہ شاء اللہ کا باعث بنے گا دل کا جو روگی لالچ کرے گا انشاءاللہ اللہ ان کے مبارک الفاظ کی بھی برکتیں آش ہمیں نصیب ہو جائیں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کو دس خصلتوں سے نوازے دس خوبیاں ہو جائیں تو وہ تمام آفات و بلیات سے نجات پا جاتا ہے یہ پہلا پاور فل قسم کا زبردست قسم کا مارولس قسم کا بینیفٹ ہے فائدہ ہے جو یہ ہمیں دس صفات بتا رہے ہیں نا دس خصلتیں دس عادتیں سید و کے اکبر بتائیں گے تو پہلا تو یہ کہ وہ تمام آفات و بلیات سے نجات پا جاتا ہے پھر آگے دیکھیں اور مقربین کے درجہ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ یعنی ایک بینیفٹ تو یہ ہوا کہ مقربین کا درجہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ متقین کا بھی درجہ پا لیتا ہے اب وہ کون سی ہیں دس صفات دس عادتیں کون کون سی ہیں پہلی پسند دل کے ساتھ ساتھ دائمی طور پر سچ بولنا یعنی قناعت پسند دل بھی ہو اور دائمی طور پر سچا بھی ہو سچ بولتا ہوں ہم شکر کے ساتھ ساتھ صبر کامل پہم کنٹینیوس میں مسلسل عادی یعنی جوش میں آیا ایک دفعہ کر ڈالا شکر کا جذبہ غالب ہو گیا پھر شکوے شکایتیں جو ہے وہ ان میں پڑ گیا یہ نہیں مستقل عادت عادی ہو اس کا پہہم شکر کے ساتھ ساتھ صبر کامل زہد کے ساتھ ساتھ دائمی فقر زہد دنیا سے بےرغبتی کو کہتے ہیں زہد کے ساتھ ساتھ دائمی فقر یہ ہو گئے تین چوتھا کہتے بھوکے پیٹ کے ساتھ ساتھ طویل و مسلسل فکر آخرت یعنی فکر مدینہ بھی آ گئی اور قفل مدینہ بھی آ گیا پیٹ کا بھوکے پیٹ کے ساتھ ساتھ طویل و مسلسل فکر آخرت یہ تو تھی چوتھی عادت پانچویں عادت پانچویں خصلت جو اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو اور ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر پیدا کرنے کی ترکیب بنائیں کہتے ہیں خوف خدا اور دائمی غم اللہ تعالی کا خوف ہو. دائمی غم ہو چھ یہ ہے من المزاج بدن اور کوششیں مسلسل عرضی بھی ہونی چاہیے اور مسلسل ایفٹ بھی ہونی چاہیے رحم اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نرمی اللہ عبر مرکزی مجلس شورا کے نگران الحمدللہ للہ اسٹوڈیو کی جانب تشریف لا رہے حزب معمول ذمہ داران سے مشاورت بھی ہو رہی ہے اہم امور پر میں بات پوری کرتا ہوں پھر ان سے مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ شاء کہتے ہیں حیا کے ساتھ محبت و الفت نواں علم نافے اور دائمی علم و بردباری اور دسواں کامل عقل اور دائمی ایمان اے کاش ہمیں بھی یہ دس صفات اختیار کرنا نصیب ہو جائے اور یہ الحمد للہ ربی المین اللہ کل یہ تو نہیں ہے آج سندھیال والی تحصیل پیر محل مشکل نام ہے پرناؤنسی ایشن میں مجھے تلفظ کی ادائیگی میں رہی پنجاب میں جی ہاں سندھلیاں والی سندھ لیا سندھلیاں والی سندھلیاں والی تحصیل پیر محل جی زدہ دارالسر توبا پاک الف کا بینا بہت شکر مجھے الفانی رحمت اللہ تعالیٰ مرحبا مرحبا چلے کون ہے شہزاد آپ کے ساتھ لائن پر ابھی, ابھی لائن پر ابھی اصل میں وہ سیٹ تو ہے ذمہ داران ابھی میں ہوتے یہ دا نیٹ پر جو ہے ہمارے ساتھ یہ کہاں کے نفصاد مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدینہ مدینہ... آباد... مدینہ مدینہ نصیر آباد مدینہ نصیر آباد کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں میری آواز جی جی سر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا نصیر آباد یہ پنجاب کا شہر ہے مدینہ نصیر آباد پنجاب کا شہر ہے پنجاب پاکستان نہیں ہے ایسا بابل مدین بابل الاسلام سنگھ ابوال اسلام سندھ کی طرف ہیں آپ اچھا ماشاءاللہ اچھا آپ کے تو ماشاءاللہ اسلام ما اس ما جی. ما اللہ اسلامی بھائی آ چکے ہیں صاحب آ بھی رہیں گے جی نماز کے بعد ان شاء اللہ دو بجے اس ٹائم ہی پہنچ جائیں گے کوئی راستے میں گاڑیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ شاء مدنی مذاکرے میں ان ابھی امیل ہے سنت ان شاء کچھ دیر میں آمد ہوگی سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہم اس طرح بعض شہروں کی پوزیشن دیکھ لیا کرتے ہیں شروع میں کہ کیا آپ کے یہاں صورت ہے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ براہ راست اور ہماری جی کافلوں کے حوالے سے چاند رات کو قافلے ہوں گے ارتقاف کی کیا صورتحال ہے نقص آباد کی 30 دن رائٹ کا جو ہے نا نصیر آباد میں نہیں ہو رہا وہ جتنے بھی اس ٹائم بھائی ہوئے تھے وہ سارے بابل مدینہ کی طرف آئے ہوئے ماشاء اللہ ماشاءاللہ اور مدنی احتیاط کی کیا پوزیشن ہے نصیر آباد نصیر آباد وہ ماشاء اللہ اچھی ہے اور مزید ہو بھی رہے کوشش جاری ہے ماشاءاللہ اللہ نسی آپ کو چاہیے کہ پچھلے سال سے بہت زیادہ بڑھا کر مدنی احتیاط کیجئے گا ان شاء اللہ چاند رات کو کیا پوزیشن ہے مدنی قابل ہوں ان شاء اللہ چاند رات کو اور عید کے دن مدن کافرے کی ترکیب موجود ہے اور اپنی پوری کابینہ ان شاء اللہ مدن کافرے سفر کریں گے چلے اللہ برکت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے مدنی مذاکرے میں ڈاکٹر اسلام بھائی بھی ہیں وہ تو کی مجریس ہیں لیکن شاید ڈاکٹرس بھی آئیں گے مجھے امید ہے ان شاء اللہ اور جانوروں کے حیوانات یہ بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹرس ہیں حکیم ہیں علاج وغیرہ کی جو ہماری منزل بننی ہوئی ہے جو علاج کرتی ہے اسلام بھائیوں کا وہ بھی ہے اچھا آج جو ظاہر ہے کہ آپ بھی تاریخ اسلام کی کسی ایسی شخصیت کا ہمارے ناظرین سے تذکرہ شیئر کریں گے کہ جس کی تاریخی اہمیت ہوتی ہے اسلامی خدمات اتنی نمایاں ہوتی ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت بہت سارے وسوسوں سے بھی بچا لیتی ہے اور بہت ساری علمی جو ان کی تحقیقات ہوتی ہیں پھر الحمدللہ ان کا دل ٹھک جاتا ہے اور بندہ تسلی ہو جاتی ہے تو آج کن کا کن شخصیت کو منتخب کیا ہے آپ نے عظیم شخصیت ہیں <تصفح> چلے سنا تو میں آپ کو ایک بزرگ کا تذکرہ اللہ چلی جی آج ہم جس اللہ کے برگزیدہ بندے اور بہت زبردست فقی عالم کا ذکر مبارک سننے جا رہے ہیں جی وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زبردست شاگرد رشید ہیں ارے اور ان کا نام ہے حضرت سیدہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی لے بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم بہت بڑے فقیر آپ گزرے ہیں اور ایک سو اٹھارہ سین ہجری میں آپ کی ولازت ہوئی ہے مجھے ایسے جو آپ نے نام لیا نا میرے ذہن میں چھناکا سے ہوا تھا کہ وہ, وہ چھناکا یہ ہوا کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف آئمہ اربا آئم کے باہمی تعلق کو ماشاءاللہ آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں صوفیہ اور علماء کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ کتنا زبردست ہائی لائٹ ہو رہا ہے نہیں یہ تو ہے مبارک جو ہے یہ بہت بڑے سخی بزرگ بھی اچھا ان سے زیادہ تصوف مطلب جیسے وہ ہر آدمی کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے اور بعض پر زہد کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ جائیں گے نا تو حضرت داودائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ انہی کا مثر ہے امام اعظم کے شاگرد ہے اور انہی کا مثر ہیں حضرت داؤتائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست زاہد بزرگ تھے اللہ کی توفیق شامل حال رہی اور اگر موقع ملا تو ان اللہ تعالی ان کا ذکر مبارک بھی میں کرنے کی نیت کرتا ہے داؤتا رحمۃ اللہ تعالیٰ امام ابو یوسف اور امام محمد مام اللہ تعالی دیکھیں ذہن تو ہیں کہ یہ اس طرح کے بہت عظیم الشان ہمارے بزرگ کے صحابیات کا بھی ذہن ہے کہ ان اللہ تعالیٰ مختلف امہات المومنین یہ بھی ذکر مبارک کرنے کا ذہن ہے مختلف صحابیات کا ذکر مبارک محبال کرنے محبال کا ذہن محبال محبال ہے اب جو, جو موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ کوشش کریں گے آپ کی جو توبہ کا جو واقعہ آپ ایک نارمل ایک نوجوان تھے اچھا ایک عام جیسے نوجوان ठीक ہوتے نارمل نوجوان تھے آپ کنورٹ ہوئے ہیں دین کی طرف مذہب کی طرف اسلام کی طرف وہ آپ کے والد سب نیک تھے اور کیسے نیک تھے یہ بھی ان میں ارض کروں گا لیکن خود آپ عبداللہ اپنے مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بالکل جوانی کا اٹھتی ہوئی جوانی تھی جی جی اپنے دوستوں کے ہمراہ کہیں سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے تھے تو ایک باغ میں پہنچے جی فرماتے مجھے بانسری بجانے کا بہت شوق تھا اچھا یعنی آج کل کے دور کے حساب سے میوزک کا کریز ہوتا ہے لیکن میوزک میں پورا ایک آرکیسٹرا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا آرکیسٹرا ہے اس میں ڈرم الگ ہے پیانو الگ ہے گٹار الگ ہے ٹھیک ہے مگر اسی میں بانسری الگ ہے اچھا اچھا ایک وہ پائپ کی طرح پائپ کہتے ہیں انگریزی میں تو بانسری یہ الگ میوزک کی ایک مطلب کائنڈس آف انسٹرومینٹ میں سے یہ آئے گا بانسری تو کہتے بانسری بجانے کا مجھے بہت شوق تھا کہتے رات جو ہی میں نے بانسری بجانے کے لیے اٹھائی تو باسری میں سے یہ آیت کریمہ کی آواز گونجی بانسری میں سے چنانچہ پارہ ستائیس سورہ حدید کی آیت نمبر سولہ میں جو ارشاد ہے وہ ہے علم <atiosters> یعنی ان منو انتاہ ذکر اللہ ترجمہ کنزل ایمان کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا <izin motion> کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عز وجل کی یاد کے لیے آیت کریمہ سن کر فرماتے میرا دل چوٹ کھا گیا یعنی یہ بڑی پُرمگز آیت ہے اور اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے یہ جو حصہ ہے آیت کریمہ کا اس نے کئیوں کی زندگی میں مدین خلا برپا کیا جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو فرماتے یہ آیت سن کر میں نے بانسری توڑ ڈالی اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ کوئی ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جو مجھے اپنے رب تعالا کی بارگاہ سے دور کرنا یہ ہے ان کی وہ توبہ کا واقعہ اس میں یقیناً بالیقین میں اپنے اون اسلامی بھائیوں کو اسپیشلی طور پر ایڈریس کروں گا کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ اپنا گزار بسر کرتے رہتے ہیں ان کے گھر میں میں اب ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوں سوئی. آپ کے گھر میں گٹار ہے یا آپ کے گھر میں پیانو ہے یا آپ کے گھر میں ڈرم ہے آپ کے گھر میں اگر بانسری ہے آپ کے گھر میں ہارمونیم ہے آپ کے گھر میں طبلہ ڈھول سارنگی اور وہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ جو یوں بجاتے ہیں وائلن نا بائلن. وائلن ہے یہ اس کے شوقین ہوتے ہیں لوگ جی جی شوقین میں بھی بجاتے ہیں پروفیشنلی بھی رکھتے ہیں اگر آپ مجھے سن رہے ہیں جو اس طرح کے ہیں تو یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مقصد یعنی اپنی آمد کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہیں یہ درست نہیں ہے اسی طرح مطلب کہ بہت سارے اندازے میوزک بہت ٹیکنالوجی واسٹ ہو گئی ہے یہ بھی پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہو چکا ہے ڈیجیٹل انسٹرومنٹ آ چکے ہیں ایک چھوٹا سا پیانو کا پیس لے لیجئے اس کے اندر ہزاروں قسم کے مطلب کہ میوزک بھرے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا اس کے اندر اس کا وہ سیٹ کر لیں فنکشن اور پھر اس کا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مطلب یہ بڑھنے کے اندیشے اس کے نوجوانوں میں اس طرح کے طبقے میں تھا اے میرے پیارے اسلامی بھائیو خدارہ اگر آپ کو میوزک بجانے کی کوئی ایسی مرض لگا ہوا ہے گناہوں کا مرض ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفاطا فرما اس گناہ کے مرض سے یقیناً اس کا سننا تو میوزک کا سننا ہے ہی حرام ناجائز ہے اس کے بجانے کا کیسے یہ بجانا کیسے جائز ہو جائے گا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو ایک شخص نے باقاعدہ جب یہ اس طرح کی وہ بجانے کی اجازت مانگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے سخت ناراض ہوئے بلکہ مطلب اس کے لیے تو بہت کچھ ارشاد فرمائے مطلب غضب فرمائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تو بالکل آپ نہ کیجیے آپ حدیث پڑھ لیجئے اور یہاں وہاں کی مختلف قسم کی فلسفوں میں گھومنے پھرنے کے بجائے اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو چیز چودہ سو برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہمارے محدثین نے ہمارے علماء نے ہمارے مشائخ نے ہمارے فقحا نے ہمارے مفسرین سرین نے ہمارے محدثین نے جن چیزوں کو حلال نہیں کہا جن چیزوں کو جائز نہیں کہا بلکہ ان کی توبہ کے واقعات میں یہ ہے کہ کسی نے ماسری توڑی کسی نے طبلہ توڑا کسی نے سارنگی توڑی کسی نے کیا توڑا یہ سارے واقعات ہیں ان واقعاتوں سے کوئی کون رو کرے گا پھر تفاصر میں ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک اس میں ہمارے مفد سرین نے جو لکھا حدیث پاک کی شروحات میں جو پڑھتے ہیں تو ہمارے شارقین نے جو لکھا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی قبر و آخرت سے محبت کرنے والا اپنی قبر و آخرت کو چاہنے والا اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچانے کی سوچ رکھنے والا اپنے دل میں خفے خدا پانے والا شخص میں امید کرتا ہوں کہ میری ان مدنی پھولوں پر توجہ کرے گا اور یہ گانے باجے میوزیکل موسیقی مطلب اورکیسٹرا جو پورا سسٹم ہے اور یہ پورا جو کنسر سسٹم ہے یہ پورا میوزیکل جو سسٹم ہے آپ اس سے رجوع کریں گے آپ اس سے مطلب پیچھے ہٹیں گے آپ اس سے توبہ کریں گے دیکھیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی کل پرسوہی کی باتیں ہم وہ سید صاحب سے تعزیت کر رہے تھے کیا نام تھا ان کا ساتھ نام تھا کیا نام تھا وہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے سید صاحب ہاں وہ پچھلے دنوں امل سنت کے پاس آئے تھے انہوں نے وہ شوبی سے تعلق تھا ان کا اور انہوں نے توبہ کی رجوع کیا اور پھر یہ گئے پچھلے دنوں ان کے ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم ہاسپٹل تک ہم نے ان کا دکھایا سارا اسلائی بھائیوں کو ان کا منظر اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کے والد صاحب سے تعزیت کی اور پھر پتا چلا کہ یہ ان کا انتقال ہوگا اٹھارہ سال کی ان کی عمر تھی اس موٹر سائیکل پر ان کا مطلب ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اور کچھ آپریشن وغیرہ ہوا لیکن جہاں نہ ہو سکے یہاں بھی دعائیں ہوئی تھیں اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت کرے سید صاحب تھے اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جانے آل رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آقا صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے آمین میں ان کے والد صاحب سے بھی تعزیت کرتا ہوں اہل خانہ سے تعزت کرتا ہوں لیکن وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے جوان کیسے, جوان کیسے؟ جوان یہ خوش نصیب تھے کہ انہیں ماحول ملا امیر سنت کی صحبت ملی انہوں نے ان تمام افعال سے توبہ کی اور یہ کیونکہ موت کا جو وقت ہے وہ نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھری پیچھے ہے خوش نصیب ہے وہ شخص جسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے رجوع لانے کی توفیق نصیب ہو جائے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے یہ میں نے ایک ضمنن جو بالکل میرے کسی پلان میں نہیں تھا میرے بیان کے اس کے حصے میں نہیں تھا لیکن سمن نے ایک میرے اندر ایک ایسی مطلب ایک زین بنا نیت بنی کہ میں اپنے ان مسلمان اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس معاملے میں شیئر کروں اور ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں خدا را اس موسیقی سے اس میوزک سے, سے اپنے آپ کو بچا لیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موسیقی یہ میوزک ہماری قبر و آخرت کی تباہی کا ذریعہ بن جائے آپ کو بہت اپریشیٹ کرنے والے ملیں گے طرح طرح کی متیں کرنے والے ملیں گے آپ کو بہت متعلق عزت دینے والے ملیں گے لیکن آپ سوچیے کہ وہ عزت کس کام کی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ملے یہ ایک تو چوٹ کرنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے ہر شہرت اچھی نہیں ہوتی میرے مٹھے پیرستان بھائی شہرت تو شیطان کے پاس بھی ہے اچھی شہرت نہیں ہے نمرود کو کون نہیں جانتا فیرون کو کون نہیں جانتا میں آپ برا مت مانیے میں اسے چوٹ کر رہا ہوں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف شہرت کے پیچھے شہرت ہی ہیں کو سمجھ کہ شہرت ہو گئی لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہے یعنی دونوں کو شہرت حاصل ہے حضرت امام علی مقام امام حسین نبی اللہ عنہ کو بھی شہرت حاصل ہے اللہ اللہ کیا کون نہیں جانتا یزید کو بھی شہرت حاصل ہے کربلا کا جب ذکر آتا ہے تو یزید کا بھی لوگ نام لیتے ہیں امام حسین تعالی کو بھی نام لیتے ہیں لیکن یزید کا نام لیتے تو, تو کہتے ہیں یزید پلید صحیح اس نے اہل بیت کے ساتھ مطلب کہ زیادتی کی اور جب امام حسین ربدی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تو بے ساختہ زبان سے ربدی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتا ہے نواز شاہ رسول نکلتا ہے نا یہ آپ کو میں سے مدنی فل عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر آپ جب کچھ چھوڑ دیں گے تو مجھے تو مجھے کیا دنیا بھی فائدہ نصیب ہوگا اور یہ کر رہے ہیں تو کون سا مطلب کہ میرے سے پیسے لے کر کر رہے ہیں لیکن میں ایک ہمدردی کر رہا ہوں مجھے داؤد اسامی کے ماحول نے سکھایا ہے یہ حدیث پاک میں نے ماحول میں پڑھی اب دین ا نسیحا دین خیر خائی کا نام ہے یہ روایت میں نے ماحول میں پڑھی ہے خیر ان ناسی ان الناس تمہیں سے بہتر ہو جو لوگوں کو نفع پہنچائے میں نے یہ حدیث پاک متری ماحول میں پڑھی ہے بل لے کو انی والوں آیا پہنچا دو میری طرف سے اگر کہ ایک آیت کیوں نہ ہو تو اب تک میں نے نکی کی دعوت پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ جو بھی شو بھی سے آپ تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ فلموں میں کام کرتے ہیں ڈراموں میں کام کرتے ہیں جو بھی آپ یہ میوزک کی اور بے پردگی کی اور اس طرح کی دنیا میں ہیں اور اس کے ذریعے مال کمانو شہرت کمانے کا, کا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے تو بجالے چاہے جیتنا چار دن کا ساز ہے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے دنیا مطلب یہ شہرت کا کچھ نہیں ہوتا کتنی بھی اعتبار ہے دنیا موت کا انتظار ہے دنیا ہم کیوں دل لگائے اس میں نہیں اچھی خراب دنیا ایک جھونکے میں ادھر سے ایک جھونکے میں ادھر سے ہودر چار دن کی باہر چار دن, دن, باہر کی, دن, کی, دن, دن کی باہر ہے دنیا بہادر شاہ ظفر کا وہ کلام ہے نا لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں کس کی بنی ہے آل میں نا پائیدار میں عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمر دراز مانگ کر لائے, تھے, لائے تھے چار دن, دن دو میں کٹ گئے دو انتظار میں دو میں کٹ گئے دو انتظار میں بلبل کو باغ باں سے نہ قیاد سے گلا قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو غز زمین بھی نا ملی یار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیارے میں جب کوئی موت کی خبر آتی ہے تو واقعی ایسا ہمارا احساس ہونا چاہیے ایسا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ آج اس کی موت کی خبر آئی ہے کل میری موت کی خبر آئے گی اٹھارہ سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال ستر سال ایک سال ایک دن ایک گھنٹہ موت کس کو نہیں آتی پیدا ہوتے ہی روح نکل جاتی ہے خبر پر بعضوں کا لکھا ہوا ہوتا ہے کہیں اور لکھا ہوا ہوتا ہے یہ پھول اپنی لطافت کی داد پانا سکا کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرانا سکا آپ مجھے بتائیے اللہ کے نیک بندے کون سے موسیقی میں تھے اللہ کے نیک بندے کون سے میوزک بجاتے تھے اللہ کے نیک بندے کون سے گانے گاتے تھے نہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا ان کے خلاف تحریک چلی ہے لیکن کبھی اللہ کے نیک بندے آپ کو اس طرح ناچنے گانے میں موسیقی میں میوزک میں بے پردگی میں یہ فلموں میں ڈراموں میں ان چیزوں میں کبھی آپ کو اللہ کے نیک بندے نظر نہیں آئے ہوں گے نہ کبھی آپ نے ان سے اس معاملے میں کبھی کوئی تائید سنی ہوگی میں آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں میں آپ کو نیکی کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں میں آپ کو جہنم کے راستے سے ہٹنے کی دعوت دے رہا ہوں میں آپ کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں کہ جس راستے پر چل کر ہم جنت کے راستے پر چلیں گے ایک بار پھر قرآن مجید کا یہ ارشاد آپ دل کے کانوں سے سنیے کہ ہمارا رب تعالی ارشاد فرماتا ہے للذین یا ان تخشع قلوبهم خلوب ذکر کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ عزب و جلہ کی یاد کے لیے اب دیکھیے جب توبہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ جی آپ غور کیجئے کہ توبہ کے بعد آپ ولایت کے بہت بڑے منصب پر فائز ہو گئے ایک بار آپ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک نابینا ملا آپ نے عرض کیا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہو کیا حاجت ہے عرض کی آنکھیں درکار ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دعا کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کی آنکھیں روشن کر دی آن اللہ غور, سب غور کرنے کی حاجت ہے سوچنے کی حاجت ہے اور بہت سارا ذکر ہے ان کا لیکن میرا موضوع کہیں اور چلا گیا وقت میرا جی مفتی صاحب بھی لائن, صاحب لائن پر ہے لائن پر جی اچھا جی پہلے چلتے مفتی صاحب کی طرف آپ کا سوال اور مفتی صاحب سے ہم آپ کے سوالات تو مفتی صاحب کے جوابات سنتے ہیں علی الحبیب سولو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب آپ کی صحت اچھی ہے اللہ کا شکر الحمدللہ للہ آزاد آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑ گیا آزاد حضرت سئینا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کر رہے تھے اللہ اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ میرا نام محمد ظفر یونس ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ سے روزہ ٹوٹ جائے یا کسی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یا ویسے ہی ٹوٹ جائے تو آپ کو کیا کفارہ کرنا پڑے گا سوال سنا آپ کا کا سوال یہ تھا کہ اگر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو روزہ جب بھی ہے تو ہر صورت میں کفارہ نہیں ہے اس کے لیے نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ کس طریقے سے ٹوٹا ہے یعنی بعض غذائیں ایسی ہی ہیں کہ جن کے کھانے ٹوٹا ہے پڑتا مثال کسی نے کچھ چاول کھا لیے تو پکانا معاف گا روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ نہیں آتا جس کے چاول کھا لیے روزہ تو توڑ جائے گا لیکن گفارہ نہیں آئے گا تو اس طریقے سے بعض آزار ایسے ہیں کہ جس کے بنیاد پر روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا تو کفارے کا تعلق ہے آزار سے اور غذا کی تفصیل سے اور روزہ توڑنے کی کیفیت سے تو دفتر کے بعد واضح نہیں ہوگی اور جس کی تفصیل لکھی ہوگی فیضان رمضان کے اندر عملی گڑھ لسنت نحمد القاصد علیہ نے تو اس صورت میں کفارہ آئے گا اور کن صورتوں میں نہیں آئے گا اس کے اپنی پوری تفصیل ہے جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ دوسرا سوال لے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بابر مدینہ کراچی سے اشمت بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے رمضان سے پہلے ہم عشا کے بعد بے فطر پڑھتے ہیں تو رمضان میں ہم جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں اس کا جواب بتا فرما دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑا ہی دلچسپ سوال ہے اور سمجھیے کہ عشا کی جماعت فطر کی جماعت تراوی کی جماعت کتنی جماعتیں ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کئی سوالات ایسے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی سوال ہے کہ وطر جماعت سے رمضان ہی میں جو پڑھتے ہیں تو دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وطر جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے تابع ہیں اسی لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی تو وہ وطر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے ان کا جو اعتراض ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہوگا کہ اگر کی جماعت جو ہے عشا کی جماعت کے تابے ہے تو یہ تو مطلب عشا کی جماعت پورے سال ہی ہوتی ہے صحیح ہے تو اعلیٰ غلط امام سنتی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح شریف دل سات خفا ٹریپل فائیو پچپن پر جی جی ایک بڑے طویل فطفہ لکھا ہے عربی زبان میں ترجیح اس کا موجود ہے تو وہاں بڑی ہی اچھی گفتگو فرمائی اور عمدہ گفتگو فرمائی زیادہ تا آپ کی گفتگو ہوتی ہے آخر آپ ہیں کہ ایک اعتبار سے جو وطر کی جماعت ہے یہ تراضی کی جماعت کے بھی تعبیر ہے یہ رمضان رمضان کی بھی تابے ہے تو رمضان کے تعلق سے جو اس کا ایک رشتہ ہے نے اس کے ساتھ وہ تعلق پیدا کیا ہے کہ صرف رمضان ہی میں ویتن دماغ سے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ تباہی کے ساتھ دماغ سے نہیں بھر ٹھیک امید ہے سمجھا پایا ہوں گا میں اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے تو سب سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اگر کسی کو اکسیجن یعنی سانس لینے کا مسئلہ ہو تو اس کو جہاز والے ایک اکسیجن ماسک دیتے ہیں اور اکسیجن ماسک کو وہ, وہ ناک اور منہ پر چڑھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اکسیجن کا وہ درست ہو جاتا ہے اب اگر روزے کی حالت میں کسی نے وہ اکسیجن والا ماسک ناک اور منہ پر چڑھایا اور اس سے آکسیجن حاصل کی تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوشچن ڈفرینٹ بھی ہے اور ایک طلب بھی ہے جی جی لیکن ان ہیل کے حوالے سے ہمارے علماء نے لکھا جی جی کہ اس کے اندر جو ہے وہ مایا ہوتی ہے جو آپ اسپرے کرتے ہیں تو جو لکوڈ ہے وہ آپ کے حلق کے اندر داخل ہوتا ہے اوکے اوکے تو ان حیدرت کے تعلق سے یہ حکم دیا گیا کہ اس کے استعمال سے رضا ٹوٹ جائے گا اب یہ جو آکسیجن ہے اس کی ماہیت کیا ہے جب یہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ جو آبھی ذرات ہیں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا صرف یہ ہوا کی صورت میں ہوتی ہے تو اس کی تو مجھے کچھ تحقیق نہیں ہے اگر اس کوئی شخص یا کوئی فرض وہ اس حوالے سے معلومات دیں تو اس کے بعد ہی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے ویسے اپیرنٹلی مفتی صاحب ظاہر یہ تحقیقی جواب تو نہیں ہے لیکن اپیرنٹلی یہی قیاس کہتا ہے کہ وہ لکوڈ آکسیجن نہیں ہوگی اور وہ یعنی کہ گیس کی فارم میں ہی ہوگی گیس کی شکل میں ہی ہوگی لیکن بہرل جو آپ نے مدنی پھولتا فرمایا ہے کہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے اس کی اوپینین کے بعد ہی جو ہے وہ ڈیفینیٹ آنسر دیا جا سکتا ہے نیکسٹ کوشچن مفتی صاحب آپ علی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں باب المدینہ کراچی جی، گارڈن کے ایریے سے بات کر رہا ہوں جی میرا سوال جی یہ ہے کہ کوئی ایک شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی قسم یا قرآن کی قسم یا اللہ کی قسم اور جھوٹی قسم گاتے ہیں تو, تو اس کے اوپر کیا حکم ہے کیا کرے اس کے بارے میں کیا اس نے قسم گئی اوپر کیا ہو لگے گا حکم اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی موتی صاحب جھوٹی قسم اور خانہ کعبے شریف کی قسم اور قرآن کی قسم اور پھر رسول کی قسم یہ اس کے حوالے سے بھی اگر مدنی فرما دیں پہلی بات تو یہ کہ قسم کی تین قسمیں ہیں ٹھیک اور اگر میں سمجھانے کے لیے دو قسمیں سمجھاؤں تو ان کا مسئلہ واضح ہو جائے گا ایک قسم ہوتی ہے کہ فیوچر کے حوالے سے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے کوئی شرط ہے میں کروں گا یا نہیں کروں گا تو ایسی قسم کا جب خلاف کیا جائے اس کے اپوزٹ کام کیا جائے تو فارا لازم آتا ہے ٹھیک ہے اور ایسی قسم کہ ماضی میں کسی بات کی خبر دی جائے کہ میں نے ایسا کیا ہے یا میں نے ایسا نہیں کیا okay. یا کوئی بات بیان کی جائے کہ فلاں یوں ہے یوں نہیں ہے اور قسم سے وہ بیان کی جائے تو اگر تو وہ واقعے کے خلاف ہو یعنی جھوٹی ہو सही. تو ایسی قسم جو ہے یمین گموس کہلاتی ہے اور جس کا خانہ گناہ ہے شدید گناہ ہے جس نے ایسا کیا اس پر توبہ لازم ہے ایک تو اس نے جھوٹ بولا ہے اور جس پر جھوٹی بات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اسما سے جوڑ کر اس کی تاکید بیان کی ہے hmm. تو قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اسما یا اللہ تبارک و تعالی کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے کعبے کے نام کے ساتھ قسم شرن قسم نہیں ہوتی مطلب کوئی اگر مستقبل کے حوالے سے بھی قسم کھا لے تو کاغیر کے نام سے قسم نہیں ہوتی ہاں ڈبے کا آباز قسم کہے گا تو پھر وہ قسم ہو جائے گی لیکن ان کا سوال وہ متعلق ہے اس میں جو جھوٹ بات بولی یہ قسم نہ بھی ہو قسم کے الفاظ نہ بھی ہو تو جھوٹ بولنے کے حوالے سے جو بھی تفصیل ہے وہ وارد ہوگی یہاں پر صاحب کی یہ ایسی جھوٹی جو بات یعنی کرنا اور یہ انداز اختیار کرنا یہ یعنی گناہ کا کام ہوا اور یہ بچنا چاہیے اور اس نے یہ سنگین کام کیا اور اسے توبہ کرنی چاہیے بلا شبہ سے توامت ہونی چاہیے جزاک اللہ نیکسٹ کو محمد عثمان اختار سردار آبھاد میرا خشبو کا کام ہے ان میں کئی خوشبو ایسی ہوتی ہیں جو شوگنت سے حالت تک پہنچ جاتی ہیں یہاں خوشبو والے ہاتھ زبان کو لگ جاتے ہیں ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ سوال شاید یہ کہہ رہے ہیں سوال شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خوشبو کا کام ہے جی جی اور خوشبو سونگنے میں حلق تک بھی پہنچ جاتی ہے بعض خوشبو ایسی ہوتی ہیں جو سونگنے سے حلق تک پہنچ جاتی ہیں یہ پہلا حصہ انہوں نے ان کا سوال ہے جی جی سوال اور خوشبو والے آج زبان پر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے تو اپنا غلام رسمائی آپ کا کوئی تجربہ ہے ایسا ہے کہ خوشبو سامنے میں حلق تک پہنچ جائے وقت صاحب میں شاید و اللہ علم میرا پرسنل تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے لبان وغیرہ اگر کوئی جلائی جاتی ہے اور اس کے جو ذرات اگر وہ جاتے ہوں تو ولہ عالم و رسول لوئیں کی طشتع ہو جائے گی نا لیکن جو لکوئڈ خوشبو ہوتی ہے تو ایسا اسے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی خوشبو سنگے اس کا ذرات الگ سے پہنچ جائے جی تو اور اگر پہنچ پہنچتے ہوں تو نہیں سننی چاہیے لیکن ایسا کوئی ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا ایسا نا میرا تو نہیں ہے نہ اس دی میں مطلب آپ کا جواب یہی ہے نا کہ اگر خوشبو اس طرح گلے تک پہنچتی ہے تو تو آپ روکیں گے اس کو بلا شبہ کیونکہ وہ جو اندر جائے گی جو جس کو یہ جانا کہہ رہے ہیں وہ تو اگر مایا اندر جاتی ہے آپ کی زدات جاتے ہیں تو وہ تو روزے پر اثر انداز ہوں گے اور روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اگر وہ حالت میں داخل ہو گئے لیکن اگر صرف جو ہے اس کی بو جاتی ہے جو خوشبو ہے وہ جاتی ہے تو اس سے تو روزہ ہی ٹوٹے گا اور نہ ہی روزے کی حالت میں خوشبو سننا منع ہے ایسا نہیں اچھا دوسرا جو کا سوال کا حصہ تھا کہ ہاتھ زبان کو ٹچ ہو جائے تو میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کسی چیز کے حالت میں اترنے سے روزہ ٹوٹتا okay, okay. تو زبان سے ٹچ ہو جائے تو کلی وغیرہ کر لی جائے صحیح. تاکہ جو ہے وہ اس کے ذراعت جو ہیں وہ حالت میں نہ اترنے پائے ٹھیک ہے اور کلی وغیرہ کرنے کے باوجود اگر وہ رہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا فی الحال ایسا محسوس ہوتا ہے مفتی صاحب کے شاید ایک تعداد ہے کہ جس روزے کے رہنے یا نہ رہنے کے حوالے سے اتنا علم نہیں ہے اور شاید ایسا ہوتا ہوگا واللہ علم کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہوگا اور وہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا اب یہ شاید فرمائے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور اس سے کوئی ایسا عمل ہو گیا جس سے اس کو لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا لیکن شرائن اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے تو اسی کے صورت حال کے اندر اب اس کو لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اب اس نے وہ جو ایک بغیر روزے والا شخص ہوتا ہے اس نے اس طرح کا پانی پینا وغیرہ شروع کر دیا اب بتائیے کہ اس کے متعلق ایسے شخص کے بارے میں کیا شرح حکومت ہے ایک میں اصول یہاں مطلب, مطلب کہ بیان کرنا ضروری سمجھوں گا ایک تیر بھول اور ایک ہوتی خطا تو اب روزے میں بھول تو معاف ہے ایک شخص جو ہے اسے اس بات کا اطراف ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں اب وہ کھاتا پیتا رہا تو یہ بھول ہے لیکن اسے مسئلہ نہ کا نہیں پتا کہ ایسا یہ نہیں پتا کہ کسے ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا اور وہ ایک دوسرے کا خلاف کرتا رہا تو یہ خطا ہے تو جس طریقے سے کہ وہ مسئلہ جان کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے کلو بھرا منہ ہونے کے لیے اور غلطی سے اس کا منہ کھل گیا اور وہ پانی اس کے اندر چلا گیا منہ کے اندر حلق میں اتر گیا ٹھیک ہے یہ ڈالنا نہیں چاہتا تھا لیکن روز دار ہونے سے یاد تھا وہ غلطی سے چلا گیا تو یہ خطا ہے تو خطا جو ہے وہ معاف نہیں ہے خطا کے باعث جو بھی احکام ہیں وہ وارث ہوں گے اور جو آہستہ نے تفصیل بیان کی اس کے تیز پر ہوگا جائے گا اس کا اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جو عبادات ہیں خاص طور پر جو فرض عبادات ہیں ان کے تعلق سے علم دین کی اہمیت بیان کی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی عبادت کو بچا سکے اب اتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے کے حالات میں انتظام ہو جائے توڑ جاتا ہے اچھا تو یہ نہیں سمجھتے وہی سمجھتے ہیں کہ آپ کلی نہیں کرنی نہ پانی نہیں ڈالنا اور اسی بیٹھے رہنا ہے اور اس تار کے لوگ چاہتے ہیں کُلی کو پانی ڈالنا ہے بچنا کہ نمازوں سے گھبراہے تو وہ کو نمازیں پڑیں گے ان کا نہیں اترے گا وہ جو فرض علم ہے اس کو نہ حاصل کرنے کے وجہ سے تمام کا معاملہ ہوتا ہے کہ حبادت ضائع ہو جاتی ہیں بہت بہت شکریہ مفید صاحب اللہ آپ کو جزائر طاق فرمائے آم السلام آم علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سندو الحبیب بدنی چین کے ناظرین اور پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے باب الاسلام میں تو اسلامی بھائی ایک اچھی تعداد میں جمع ہو گئے مرحبا اور ہم پنجاب کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ہمارے اسلامی بھائی سمجھیں کہ اب تیاری ہے یہ تو باب الاسلام, باب الاسلام ہے اسلام والے یہ تو وہ جگہ ہے یہ بابل اسلام ہے یہ باب المدینہ ہے جی بابل باب مدینہ دکھا یہ باب المدینہ ہے یہ باب اسلام نصیر آباد اور یہ فیضان مدینہ یار اور یہ دوسرا آ گیا ہمارا سندلیاں والی سندلیاں والی یہ سندلیاں والی ہے بھرا ماشاء ماشاءاللہ چلیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شاء اللہ میرے لیے سنت کی زیارت ہوگی اللہ کی رحمت سے یہ ذمہ داران ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکات میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی کیسے ہیں آپ الحمد اللہ خان ماشاء اللہ اچھا یہ بتائیے کہ کتنے مدنی کافلوں کی کوئی ہے ترکیب چاند آج آج رات سے رات چاند رات سے حساب زوجل تیاری کا سلسلہ ہے مدنی کی کیا پوزیشن ہے آپ کے یہاں اور مدنی احتیاط کے لیے بھی کوشش جاری ہے مائ پاک کی تیاری کے لیے عیسائی بھائی نے چوک درس اور گاؤں دیہاتوں میں جا کر اطراف گاؤں میں جا کر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ برقا کرتا فرمائے آئیے دیکھتے ہیں یہ ماشاء اللہ اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں ان کے اجتماع گاہ کی بھی زیارت کرتے ہیں جہاں پر ماشاءاللہ اللہ عشق نے رسول جمع ہے ہمارے اسلامی بھائی ذرا اجتماع گاہ کا منظر بھی نظر دکھا دیں یہ دلیا والا ہے باپا ماشاءاللہ یہ فیضان پیر کتب علی ڈویژن ہے جی اس کے سائی جمع اور یہاں پر پیر خانے سے بھی سائیں بھائی تشریف لا رہے ماشاء اللہ بابا دوسری طرف ہے نصیر آباد پاک قائمی کابینہ بابل اسلام سندھ مرحبا بلے کری آیا بلے کری آیا ایک طرف Are پنجاب ہے ایک طرف باب الاسلام ہے کیا بات بیچ میں باب المدینہ باب المدینہ میں امیر سنت پاپا یہ کیا کیا آپ نے آپ نے وہ باتیں شروع کر دی میں تو بھول گیا شاید سوچا سے بھول گیا ویسے ہی ویسے بلک تو پاپا یہ ارشاد فرمائیں یہ جو آپ یہ دیکھیں دائیں سے پکڑتے ہیں امام شریف کو اور بائیں سے پیچ دیتے ہیں نا لیفٹ سے پیچ دیتے ہیں الضرت کا طریقہ یہ دائیں سے لیفٹ سے رائٹ کی طرف پیچ لے جاتے اور رائٹ ہینڈ سے اس کو گرفٹ کرتے اس کو آپ لوگ گرفت بولتے ہیں گرفت کرتے ماشاءاللہ یہ الٹے ہاتھ سے باندھنا ہوا یا کم بدن ماشاء اللہ باپا یہ الٹے ہاتھ سے باندھنا کہیں گے یا دائیں ہاتھ سے باندھنا کہیں گے دونوں ہی ہاتھ اس میں شریک ہو جاتے ہیں ایک ہاتھ سے تو باندھنا ممکن نہیں ہے جی جی ایک ہاتھ سے کیسے باندھے اس میں اس انداز میں بھی اعلی حضرت کی یاد کا قاعدہ ہے بیٹے بیٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہم ہمارے اس سلسلے میں آپ کو مختلف شہروں میں جو اعتکاف کرتے ہیں اسلامی بھائی داد اسلامی کے مدنی ماحول میں جو احتکاف کیے ہوئے ہیں ان کے بھی تاثرات ہم سناتے ہیں امیریں سنت نیت کر رہے ہیں ہم اس وقت تک آپ کو متقف ان کے تاثرات سنا دیتے ہیں آئیے تاثرات دیکھتے ہیں فیضان دینہ مرکز جہلم میں اطکاف کی نیت سے آیا ہوں تو یہاں پہ ہر قسم کے ہلکے لگ رہے ہیں دین سکھایا جا رہا ہے نماز کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں مخرج سکھایا جا رہا ہے کہ قرآن فواق کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھنا ہے یہ وہ جماعت ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہے تو اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی تویق دے میں پنجابی یونیورسٹی جیلم کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں ایل ایل بی کر رہا ہوں الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھا مدنی ماحول ملا ہے جس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی اور سکھائی جا رہی ہیں بہت اچھا یہاں پہ انوائرمنٹ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا یہاں پہ آنے کا اور اعتکاف کرنے کا ہمیں اس طبیعت میں جب سے نماز خوابین کے نفل چاش اشراق کے نفل قاعدگی کے ساتھ مل رہی ہے ان شاء اللہ نہیں تھا اور یہ کوشش ہے کہ میں مرتے دام تک دعوت اسلامی کے ساتھ رہوں گا سستکار اس پہلی دفعہ کی ہے اس میں مجھے بہت سیکھنے کو ملا ہے فرائض عبادات کے علاوہ نواسلی عبادات کے بھی یہاں ترغیب جلائی جاتی ہے صافی شکون روحانی سکون ملا ہے اس پروتن دور کے اندر بہترین جو اس وقت دین و اسلام کا کام کر رہی ہے وہ دعوت اسلامی ہے فرائض سکھائے جا رہے ہیں ماں کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس سے میں ان شاء اللہ وسطہ گا اور دوسروں کو بھی اس میں آنے کی دعوت دوں گا کی برکت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا نماز کا پریکٹیکل طریقہ سنت مسنون دعا سیکھنے کو ملا اور کی برکت سے مناجات میں شرکت کے سعادت حاصل ہوئی ہم لوگ یہاں پہ احمد آباد میں تیس دن کا احتکاب کر رہے ہیں پہلے ہی دن سے یہاں پر بہت ہی مزہ آ رہا ہے ہماری نماز کافی درست ہو گئی ہے اللہ کا لاکھوں احسان کے دعوت اسلامی کا ہمیں ماحول ملا کئی بار عبرت بیان ہوتے ہیں جس میں مطلب بہت ہی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں دنیا ہی کیا ہے آخرت کیا ہے وہ سب سیکھنا ملتا ہے قبر کا عذاب وغیرہ جو ہے وہ سب سیکھنا ملتا ہے بہت ہی اچھی تربیت کی جاتی ہے ہیں جو ہم نے رات کو مدنی مذاکرات دیکھا اس میں بہت کچھ مدین سیکھنے ملا کہ جو باتیں ہمیں نہیں جانتے تھے وہ علم دین سیکھنے ملا پہلی بار الحمدللہ اللہ کے احسان سے ایسا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اتنا اچھی طرح سے گزر رہا ہے کہ لمحہ لمحہ ہم عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کو مدنی مجاگرہ بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ باپا کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کا چہرے کا دیدار کر کے ہمارا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے الحمد یہاں پہ نماز فرض و لوم نماز وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ الحمد بہت کچھ جاننے کو ملتا جو ایک مسلمان کو بہت ضروری ہے بہت ہی اچھی تربیت ہو رہی ہے الحمدللہ للہ از وزل یہ فیضان اطار ہے پیارے باپا جان کا بہت ہی اچھا فیجان ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہو رہا ہے مدنی مذاکروں کی بھی ترکیب بنتی ہے اور باپا کے مذاکرے سے بھی سہج حاصل کرتے ہیں اور یہاں پہ آگے مجھے بہت ساری علم حاصل ہوا اور پھر میری نماز بھی درست ہو گئی ہمیں نماز کے فرائد بھی یاد ہو گئے نماز کے ترائد بھی یاد ہو گئے اور پانچ ہی دن میں ہم نے بہت سارا علم حاصل کر لیا <سلام> میں آپ کو عزرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کر رہا تھا آپ کے توبہ کا واقعہ بیان کر چکا توبہ کے بعد جو آپ کو برکت نصیب ہوئی وہ میں بیان کر چکا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی لے کی آپ نے کی اختیار کی اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے بڑھے تو امام اعظم کے بیس کے بعد مدینے منورہ حاضر ہو کر امام مالک سے بھی استفادہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاوہ بھی بہت سے مشائق مثلاََ سفیان فوری رحمت اللہ تعالی علیہ سفیان بن اوینا حشام بن اروا اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے تابعین تابعین و تبع بزرگ نے علم دین حاصل کیا اور آپ کے علم دین حاصل کرنے کی جو حرف تھی اس کو میرے پیاروں مٹھے اسلامی بھائی اس بات سے سمجھیے کہ آپ کے مشائق میں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا چار اے ایک ہزار چار ہزار مشاہد سے حاصل کیا مگر روایت صرف ایک ہزار سے کرتا ہوں یہ کہتے ہیں آپ کا کال ہے یعنی چار ہزار مشاہد سے حاصل کرنا یہ کوئی معمولی بات, بات, بات, بات, بات, بات, بات نہیں ہے اچھا اب میرے مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین پنجاب میں موجود اسلامی بھائیوں باب الاسلام اسلام میں موجود اسلامی بھائیوں آپ کے والد ماجد کی بہت پیاری برکت بیان کرتا ہوں اس میں یقینا ہمارے لیے بہت زبردست درس ہے سید عبد نے مبارک رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے والد ماجد نے آپ کو یعنی عبداللہ مبارک کو تجارت کرنے کے لیے پچاس ہزار درم دی ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ تمام رقم علم حدیث کے سیکھنے اور حاصل کرنے میں خرچ کر دی جب واپس گھر پہنچے تو والد نے پوچھا کہ میں نے جو رقم دی تھی اس سے کیا نفع حاصل کیا آپ نے احادیث مبارکہ کا جماعت شدہ خزانہ والد کے سامنے رکھ دیا اور عرض کی کہ آپ کی دی ہوئی رقم سے میں نے یہ کاروبار کیا ہے میں ایک قول کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ میں تجارتیں دارائن کر کر آیا ہوں والد محترم اتنے خوش ہوئے کہ چھ ہزار دیرم مزید دی اور کہا اس طرح کی مزید تجارت کر کر آ جاؤ اللہ اللہ اب یہ جو آپ دیکھیے کہ یہ کیسے والد تھے ان کی اولاد ان کے جذبے ان کا راہ خدا میں اور علم دین سیکھنے سکھانے میں رقم خرچ کرنا تو یہ میں تو ابھی دعوت دینے جا رہا ہوں اس وقت فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں کو جہاں جہاں اسلامی بھائی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں سب کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کے سب نیت کریں الحمدللہ اس وقت ہمارے جامعت المدینہ میں داخلے جاری ہیں عالم بننے کا عالم کورس کا داخلہ جاری ہے آپ نیت کریں عالم بننے کی واپ والد نیت کریں اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کی اور جو اسلامی بھائی ہم موجود ہیں نیت کریں کہ ہم عالم بنے اور عالم بن کر انشاءاللہ تبارک و دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ مبلک بنیں گے اور ایک باعمل عمل عالم دین مبلک دعوت اسلامی بن کر ہم انشاءاللہ تبارک و سنتوں کی خدمت کریں گے ذر اسلام جو رقم خرچ ہوگی وہ بھی کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا نیت کریں میں تو یہ دعوت دوں گا تمام مدی چینا کے ناظرین سے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے آپ کوشش کریں اپنی اولاد کا ذہن تو بنائیے مدنی ذہن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کا مان رکھ لے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے قربانی دے دے آپ کوشش کر کے دیکھیے بیٹا تیار نہیں ہوتا تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ میں کسی ایک کو زہن بنا کے میں اس کو عالم دین بناؤں گا اپنے لیے زین بنائیے فیدان مدینہ میں ماشٹر اتنے اسلام بھائی جمع ہے، یہ آپ کوشش کیجئے علم دین حاصل کرنے کی اور جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں نے کہا کہ چار ہزار مشائخ ہیں جن سے آپ نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ دیکھیے کہ کس قدر یہ مشقت اور کوششیں کیا کرتے تھے hmm. کتنا طویل سفر کیا کرتے hmm. تھے یہ حضرات۔ تب جا کر یہ کس علم علم کے مقام پر یہ پہنچا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں تو بہت آسانی ہے علم دین سیکھنے کے حوالے سے بہت آسانی ہے اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آسانیاں ہوتی گئیں مگر طبیعت میں سستی طبیعت میں سستی آئی اس وقت آسانیاں نہیں تھی لیکن طبیعتیں تھیں آئیے باپا کی زیارت کر رہے ہیں باپ بہرائیں راز پیدان مدینہ والو اللہ ماشاء اللہ سلو الحبیب باپا یہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رشمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطالعہ کچھ مدنی پھول بیان کر رہا, کر رہا تھا ایک ان کا واقعہ باپا بڑا بڑا عجیب ہے حضرت سینا حسن بن شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں عشا کی نماز پڑھ کر سعین عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی کے ساتھ گھر جانے کے لیے مسجد سے نکلنے لگا مسجد کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ایک حدیث سے پاک کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا جواب دینے میں آپ ایسے مشغول ہوئے کہ ہمیں وہیں کھڑے کھڑے صبح ہو گئی اور مہذین نے فجر کی اذان کہنی شروع کر دی ابا میں آپ سے اس معاملے میں کچھ پوچھوں گا کہ یہ کیا ایسا جذبہ یہ کیا ایسا انہمات ہے سکھنے سکھانے کے حوالے سے کہ یہاں مطلب کہ دو گھنٹے بیٹھا نہیں جاتا آدھا گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا کوئی دو چار باتیں بیان کے چلو بھاگو ادھر نکلو ادھر نکلو اور وہ ادھر ٹیلے نکل گئے ادھر ٹرینیں نکل گئے اور یہ دل نہیں لگتا اور ایک طرف یہ ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اتنی خوبصورت بات کر گئے بلکہ ایک اور بابا اس کے ساتھ ہی بھی مدنی پھول لوں گا کہ کسی نظر تے عبد اللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نماز کے بعد ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے عشا فرمایا میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں اللہ یعنی ان کی کتابوں اور آثار کا مطالعہ کرتا ہوں بلا میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں تم لوگ تو دوسروں کی قیمت کرتے ہو تو اب یہ جو ان کا جو جذبہ ہے بابا کہ ایک طرف تو علم دین سیکھنے میں ہزاروں ہزاروں خرچ کر دیے اور والی صاحب خوش ہو رہے ہیں مزید دے رہے کہ بیٹا یہ اور خرچ کر کے آ جاؤ اس راستے میں دوسری طرف ان سے ایک سوال کیا گیا مسئلہ پوچھا گیا یا ایک حدیث بیان کرنے میں رات گزر گئے عشا سے لے کر فجر تک یہ مسئلہ بیان کرتے رہے یا حدیث کا مطلب بیان کرتے رہے پتہ نہ چلا اتنا اشتغال اور اتنا انہماق جو اور وہ اس میں جو کیا کہیں گے اس کو انوالو ہونا ہے اور تیسری چیز یہ بابا میں نے بیان کی کہ یہ ادھر جا کر وہ مطالعہ کرتے تھے کتابوں کا اور ان کی واقعات کا بابا اس پر ہمیں کیا مدنی پھول ملتے ہیں اس سے بزرگوں کی حکایات سے ظاہر کے درس ملتا ہے اور ایک جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے اب کسی کے کم پیدا ہوتا ہے کسی کے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حضرات علم دین کے شائقین تھے جو مسلم شریف حدیث مشہور کتاب ہے جی مسلم جی بخاری کے مسلم بخاری مسلم تو مسلم شریف جو حدیث ہیں جنہوں نے جمع کی نا امام مسلم امام مسلم حجاز قشری رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ایسے مطلب اس میں مشغول ہوتے ایک بار حدیث مبارکہ لکھ رہے تھے اور قریبی کھجوروں کا ٹوکرا حاضر تھا تو اب آپ حدیث سے لکھتے جاتے کھجور ایک کا ایک اٹھاتے اس کو نوازتے لکھتے رہے کھجوروں کو بھی نواز رہ اتنا بڑا ٹوکرا تھا تو وہ سارا ٹوکرا خالی ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ وہ سارا ٹوکرا میں کھا گیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا تو کھانے کی مشغولیت میں انتقال نہیں ہوا سے پاک کی مشغولیت میں انتقال ہوا کھانے کا پتہ نہیں چلا ان کو کہ بھی طرح کھا گیا کھجور وو یہ, وو یہ انہی کا حصہ تھا یہ جو ایک اگر میں غلطی نہیں کر رہا حفظے کے مطابق حضرت سیدنا عبدالحق الحق سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا غالباً واقعہ ہے کہ یہ مطالعہ کرتے کرتے مطلب جو چراغ جل رہا ہوتا تو اس کی لو سے ان کی وہ جلد پر جب وہ جیسے بال جیسے جلنے کا انداز ہو جاتا اور جب جیل تک ان کی گرماش تفیش پہنچی تو ان کو لگتا کہ یار یہ کیا ہو گیا ورنہ وہ مطالعے میں منک رہتے تھے میں غلطی تو نہیں کر رہا بابا اس طرح کا واقعہ یاد مجھے بھی پڑتا جیسا بابا انہما اور ایسی ایسا مطلب کہ وہ جذبہ اور شوق علم دین حاصل کرنے کا ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ وہ جانا بھی ہے تو لیٹ آخر سے جانا ہے اور جلدی گھڑی بھاگتے رہنا ہے گھڑی دیکھتے رہنا ہے اتنی دیر بھاگتی ہے اب ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جلدی مطلب نکلنے والی ہوتی ہے یہ بھی مزہ آیا تو بیٹھتے ہیں ورنہ اٹھ کے چل پڑتے ہیں مارکیٹ میں دل, بابا مارکیٹ میں دل لگتا ہے مارکیٹ میں سلو نوٹیں آتی ہیں نا آہ. یہاں ملتی ہیں نیکیاں نوٹیں نظر آتی ہیں نیکیاں نظر نہیں آتی آج دل میں دل. آپ کو پاپا وہ ویڈیوز دکھاؤں گا مغرب کے بعد ہم نے دیکھی تھی جس میں یہ تراوی جو مختصر ہوئی یہ جو تین روزہ اور یہ جو سات روزہ تراوی پڑھتے ہیں نا انہوں نے بتایا کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں یہ سارا کام پھر انشاءاللہ میں آپ سے جواب لوں گا کل جیسے ہم نے ان کو دیکھا تھا نا کباب سموسے اور یہ کھانے پینے کے حوالے سے آج یہ جو تراوی پڑھنے والے تین روزہ پانچ روزہ سات روزہ انہوں, انہوں نے بتایا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں تین روزہ تراوی کریم کی محبت اور نمازوں کا شغف ان کو نہیں لے جاتا آپ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ملا جلا رجحان آپ کو ملے ہو سکتا کہ ون سائڈ ہو مزید کیا ان کے جملوں میں ان کے لفظوں میں کیا مطلب باتیں ہوتی ہیں اس پر آپ اپنا جو بھی آپ کا جو بیان ہے وہ فرمائیے گا البتہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات بیان ہوئے اس سے پہلے بھی بزرگوں کے واقعات بیان کرتا رہا حضرت سید عبدالرحمان جلال جلال الدین سعودی شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے کچھ جھلکیاں بیان ہوئی ہیں تو یہ جو گزرے بزرگ ہمارے فکر میں علم دین میں علم حدیث میں تفسیر میں اور پھر ایک دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کسی کے کتنے سو اساتذہ کسی کے کتنے ہزار اساتذہ تھے اور کتنوں نے کتنے کتنے شہروں کا سفر کیا وہ سفر بھی کتنا مشکل ترین سفر ہوتا تھا دور دور تک جاتے تھے آج ہم بسوں میں بیٹھ کر بڑے آرام دہ انداز میں مسجد کے باہر ہماری بس کھڑی ہے مسجد کے باہر ہماری کوسٹر کھڑی ہے اور اس میں بھی بعض اوقات منت سماجت کر کے کسی طرح بھی ہم کو لایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے پھر پورا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن ہمارے اصلاف ہمارے بزرگوں نے کس طرح سفر کیا اونٹوں پر گھوڑوں پر پانی کی تکلیف بھوک کی تکلیف مٹی دھول ریگستان جس شہر میں جائیں وہاں کوئی اپنا ہو یا نہ ہو سارے مسائب برداشت کرتے کرتے کتنے زبردست علم دین حاصل کرتے ہو کہاں کے کہاں پہنچے پھر سکھایا درس دیے طلبہ کو جمع کیا مدارس قائم کیے اور جو کچھ ہوا سب آپ جانتے ہیں بعض و نصیحت کی بیانات کیے ہے نکی کی دعوت عام کی اور آج, آج الحمد ہم تک کس قدر علم دین کا خزانہ پہنچایا گیا ہے لیکن ہماری سستیاں دم نہیں توڑتی نیت کریں میرے مٹھے پیارے استائیں بھائیو کہ اللہ کی رحمت سے فی بالخصوص یہ ہمارے موتقب استائیں بھائی فیضان مدینہ کے کہ ہم علم دین سیکھنے کی ہرس پیدا کریں گے لالچ پیدا کریں گے اور اپنے تمام حلقوں سمیت اول تاخیر مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے اور اس دوران جو بھی غفلت بھرے انداز ہوتے ہیں چاہے وہ موبائل فون کے ذریعے ہوں یا چہل قدمی کے نام پر ہوں یا کسی اور نام پر ہوں اس سے احتیاط کیجیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھ سکیں سلو حبیب صلی اللہ, تعالیٰ صلو اللہ, تعالیٰ صلو اللہ تعالیٰ